اور جب منسا ہمارے ودا پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے ربنی کلام فرمایا ارس کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہر گز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھئے اگر اپن جگہ پر ٹھہرا رہا تو انقرب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے ربنی پہاڑ پر اپنا نورے چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسا گرا بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں.